اور اگر اللہ اپنی سب بندوہے کا رسک وسی کر دیتا تو ضرور میں میں فساد پھیلا تلکن وہ اندیزے سے اتارتا ہے جتنا چاہے بے شک وہ بندوہے سے خبردار ہے انہیں دیکھتا ہے